الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأمم محمد الن مصطفى وعلى اله واصحابه الذين كانوا يدعون الناس الى سبيل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 كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون آملت بالله صدق الله مولانا العظيم صدق وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ان الله هو مدعاء يكفوا يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا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 دوستانے گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ و دو سنا خاتم الانبیاء تو و تو بعد حق تعلی جانی بارگاہ دے اندر عاجزانہ زانا نا نانا فریاد ہے کہ مولا تعالی نفس و شیطان انسان نے ہر شرف اتنے تھوں ہر مصیبت پریشانی توں اپنی رحمت دی دائمی بناہ فرماوے اللہ تبارک اسماہ مقدس دسلتا دنیا خرط ہونے جناب دے سامنے جس موضوع تے کلام کرنا اس دمان ہے رمضان, رمضان کا رمضان, معنی مانا. وقت مانا. تھوڑا ہے توجہ سماعت فرماؤ گے تاکہ گل پوری ہو جاوے تو وقت بھی بچ جاوے لفظ رمضان ویسے دے یہ نا اور ہجری سن کا نوا مہینہ یعنی ہجری سال دا کا نو مہینے اس نا اندر بہت یقینی نے فرمایا کہ اس اندر دو تین بعد میں کہ یعنی اس میں نئے ایک مہینے شریف کا نام ہے جامے دے بعد نے کیا کہ اس میں جامد نہیں ہے بلکہ مشتق ہے اورے رمز یا رمز مصدر تو مشتق ہوا بنایا گیا اور یہ ماننا ہے یہ ماننا کی ہے ساڑنا سیک دینا, دینا, دینا, دینا, دینا تھالیا نے بھی دلیل کے تورالہ د ای ایسے پتھر بکریاں نو نو یعنی ضرور اس اندر درنا اس کلمے اندر ضرور ایما لکیا ہو جائے ساڑنا جلانا سیک دینا پھر بعد علماء نے بالکل تسری فرمائیے فرمایا کہ رمضان ہن سوال یہ پیدا ہو ساڑنا یہ کن ساڑا یہ جلانا کتنے بالکل جڑا شری طلب امریک مت کوئی سمجھی بیسا ہو بندیا توجہ نہیں جفرمائی یہ ہے اے دل اے دماغ ناڑ اے یہ ساڑنا کنو اصول ہے سونا ہوئے نہ سونا ہو بڑی قیمتی ساتھ یہ بغیر سڑن دے استعمال دے قابل نہیں ہوگا پہلے ساڑیا جا پہلے سڑنا پھر استعمال دے قابل جا بنتا ہے پہلے جناب اگ دیا مارا ہے پٹھی دیا مارا دیاں دیا کچا ہے مڑ جا کے جناب استعمال آن دے آن دے آن مڑ دے بندے اگوٹھی کسی وارت بن کے بندیا بند بڑھیا بھی کہہ دل پی گئی باہر بندے بھی پائی رہے اگر جے بندیاں واسطے شریعت محمدیہ دے اندر سونا پونا حرام ہے تو الرد ایمتی دات لیکن پھر بھی اگ دی مار کھان تو بغیر اے استعمال دے قابل بول دے نہیں جے یار رمضان شریف دا بزرگ فرما نے کہ جڑا مانا جنا علماء نے جلانا کیتا ہے ساڑنا کیتا ہے ان نزدیک فرما نے کہ رمضان شریف دا روزہ جڑا رمضان دا مہینہ جڑا اے بندے دی گندگی نو ساڑ جسم دی گندگی نہیں جسم کی گندگی نونا سوکھا ہے یہ پانی بھی تھو سکتا ہے پانی دھوتا کپڑے کی گندگی نونا جسم کی گندگی نونا سوکھا ہے پانی صاف ہو جا کپڑا بھی پانی ہو جا مگر جدو روح نوہ نو لگ جائے <गी> जदू रूहूद लग जा रूह नैल लग जा रूह गुनावों की मैल ज अंदर जनाबे वाली लत पत्थ हो जा नहीं धो सद कोई सर्फ नहीं धो सकता कोई साबन नहीं दो सदा कोई शंपू नहीं दो چیز جدو روح نگ جائے او لو گئی یا رب دھو لاہر مدان دھو گئے ساڑھ د میل ناڑ دندگی ناڑ دیا ناڑ دن بگیتی ناڑ دے در جنیاں خباسان نکلیں پیاڑ دیا کٹ مار دیکھ کر گیا مولا سونے نے بھی روے ਦੀ دی فرریت کا مقصد یہ ہوئی بیان فرمایا آخر قرآن سڑا هذه ربانية فرماية يا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون بولدري بولدري اپنا مہان مولا سونا فرماؤں فرمایا ایمان والو آئی ولامو آئی مان والو مولا سونا کیوں رکھے تو میرے رکھو مولا فرماؤں اوے کیوں رکھے نے رمدان کیوں فرد کیا ہے حالانکہ جناب والی روزہ نفلی روہ بھی آردی بھی بھی آ سنت ہے آرمان جا لیکن ہے میرے سونے نبی نے فرمایا وہ بندہ بڑے ہی بد بخش جن رمدان لبے بغیر کسے شریر دے قضا در چھوڑے سونے بڑا بد بخت بندہ بڑا بد بخت لبے تے بیمار بھی نہ ہوگیر سونے کا بغیر ضرورت سونے نبیلے فرمایا وہ بد بخت بڑا ود بخش بد بختی مقدر بن گئی دنیا نہ خدا کی محروم جیسا پد وقت ہو سامنے محمد باغ کا نام لیا جی سونے نبی نہ لے ایسے وڈے بدرخت نہیں جنہ کی تباہی واسطے خود حبیبے خدا نے بدوا فرمائی نبی دی دعا تے بند نہیں ہوتی لیکن ان دے حق چیز تینوں دے حق چی ہے اے نبی دی دعا لیکن انہوں دے دے ہے, دے دے ہے رمدان پا کے روزہ نہ رکھنے والا والدین دولت خدمت نہ اور سونے نبی کا نہ سن کے دروت نہ پڑن والا اے تین لوگ ایسے بد بخش دے جا خود نبی پاک سرکار نے تباہی دی دعا کی نبی دعا کر وڈ بد بخش نہیں پتا لگتا کوئی بڑی ویری ہے دہا ملے روضہ شریف الگ بخاری شریف کی عدیس باغ دے اندر دے خونے نبی نے فرمائی جن جان بوجھ کے رمضان دروازا بغیر تکلیف دے شری دے بغیر شری ادھر کی اے بھی سمجھا اجکل لوگ تو جنابے والی ہر ضرورت نو چھوٹی واٹی شہر بنائی کھڑے نے جناب رکھے ہو سفر رہی نہیں اج کل گڈیاں سواریاں ایسا نے جنابے والی کراچی بھی جانا ہو سفر کی مشکل کا پتا نہیں لگتا میں خدا ہی قسم کر کے نا وہ سفر میری اجازت مسافر نو اجازت دیتی لیکن جناب والی پیا جی شری اور دربن بنا کڑے ہونے تھوڑی موڑی بیماری ہے تھا جی ماسا جی ماڑی ماڑی موٹی بیماری لگ جاوے تو بیمار ہو گیا ہے تے جان رو ہے اے جناب والی نکے موٹے بہانے بنا کے رو دے جان چھڑا لینی وہ خدا دیا نے فرمایا لال فرموغ جن شری تو بغیر رمضان دا ایک روزہ سڈا ہے ساری عمر روزے رکھا روے اس روزے دا ثواب نہیں پا سو ایک روزا سڈے پھر ساری عمر روے پتا نہیں کمی عمر بہی ہے دس سال نے پندرہ سال نے بھی نے پچی نے تی نے چالی نے پچا نے پیچھے وہ خدا دیا بندے ایک روزے دا نقصان روزے سال پورا نہیں کرو ایسا فرد رب سنے لو دی قسم کر لے جان دی کوشش کر سونے نے نے فرمایا ہے بڑا وا بد وقت روا چولا سونا فرما فرد چیچے پوتی والی جی پچھلیا پاک ہو جاؤ اوے کیوں فرد کیے تا بول دے تا گے دو تسا باپ ہو جاؤ ستھرے ہو جاؤ محل کسا لکھ جا جسم جی. جسم جس جس روح دی. اے خدا کی قسم کر گیا وے خراب سونے کی رحمت وے مولا سو مولا سونے, مولا سونے. مولا سونے. ای بندوبست فرمایا اپنے نو صاف سارا سالی روح رلتی رہی جنابے والی محل چڑی روز چڑھا محلی ہو جی گند چڑ گندی ہو جاتی ہے گند چڑھ جان محل چڑھ جانے اے جنابے والی مولا سونے نے ہر سال اپنے بندیاں دی روح نو دھو دا استمام فرمائے چل سارا دوئیے داغ شاگ لگے بترے چنگے نہیں لگتے کپڑے کے داغ جدو روح سے داغ لگ جانے لگتے نے کپڑے کے داغ لگتے دنیاوی چیز آ جسم جمل چڑھنی مٹی دی پر روح تے داغ کا لگتا دا ہے سونے لبی ہے فرمان سنا میرے آکا امدار نے فرمایا فرمایا جد بندہ گناہ کر دے گنا کر دے دلتا ہے کالا نا بن جانا ہے سک لکل بہ اگر بندہ توبہ چاہ کرے یعنی گناہ کر کے توبہ چا کرے گناہ کر کے پھر جا گناہ کر کے واپس آ جے کر کے مولہ کے دربار یہ توبہ بارہ کرے گناہ کر کے وددہ جاوے جدا جاوے, جاوے, جاوے سونے نبی نے فرمائیے ادھر گنا جاندے نے ادھر دل کی سیاہی ودی جد اگر دل کالا جا دن پورے نقتا ایک دن دل نو نئی نا دل پورا سیاہ ہو جاتا ہے اور جدو دل سیا ہو جائے نہ رب دسر کر سونے لبی فرمان سر کر نہ رمضان سر یہ فرمائی پر سدکے جاس خبر تک جن مولا ویخ لبر جن مولا ویخ لے اس دن رکھا جی مولا دیگ مولا فرمو گے آڈی بار گاہج کپڑے نہیں جل گا بار گاہ راتا نہیں چلدیا ساڈی بار گاج نہیں جلدیا ساڈی بار گاہ رنگ نہیں جلدے وارداش دل چل رہے رنگ پی شت بلال رنگ باہیں کالا ہوگا رنگ باہیں کالا ہوگے پر دل نرالا رالا ہوجو نہیں جی فرمائی تا میرا پیر باہو فرمؤں گئی فرمائے تل کا لے لالو امہ کا لا جنگا کوئی اسالا دل ہسا ہوئے او दिल अच्छा होवे ता दिल यार पछाने हो रे दिल यार दे पिछू रवे बस यार भी कदी सियाने سیال مچھوڑے مسیح تو نس عالم سیال مچھوڑے مسیحس گئے بہ لگ گئے دل ٹیم ہو خدا دیا بندیا یہ جدو داغ لگ جائے محل لگ جائے گندگی لگ جائے برائیاں گناواں فرمانیا بولو سونے نے ہر سال ہر سال بعد احتمام فرمایا ہے یہ مولا نے اپنی مخلوق سے شکتی نہیں فرمائی بلکہ این نرمی فرمائی ہے مخلوق دیا روح نو دھو دام ضروری نہیں کہ جسم نال روح بھی دوتی جاوے اے ضروری نہیں اہم لے آ سا روح سے پانی پہ جے فرمائی روح ہے کی یہ سر کدی سمجھاو گا روح دے کہ اے وکرا موضوع ادی جیتا مونے ضروری نہیں روح روح نسل رو رو پر ایسا روح رو نال نال رو بھی صاف ہوں نال جسم بھی صاف ہو جسم کی صاف ہوزرگ فرماؤ دے فرمایا روزہ شریف بغیر موت دے ہر بیماری کا علاج روزہ شریف بغیر موت دے ہر بیماری ویخ پر اسا بیماریاں علاجوں نو نہیں ویخنا اچھا تو ویخنا رب کے حکم لو. او یار نار وہ کنگ نال ہی ہوتا رہے گا نہ علاج ہی رہے گا پر اسا نہیں رکھنا رب سونے کا حکم سیا مولا فرد ہو ادا دروہ جی تھوڑے دو پہلے فرد فرضیت جہی ہوئی مولا فرمو میں کیوں کی رکھے کیوں نے تھوڑے اوپر اس واسطے لعلکم تا تاکہ پرےزگاری مر پاک ہو جاؤ صاف ہو جاؤ پتا لگتا ہے رمضان زمانہ چلانا کسے ٹھیک ہے دنا کسی ٹھیک بھی ہے رمضان شریف برائیاں نو ساڑ دے ساڑ دکھائے گندگی ہے داڑ کے ہر شہر روح ناف کر چڈ دن روح صاف ہو جا رہے بندہ اپنے آپ ہی پرہیزدار بن کیوں پرہیزگاری من نہیں ہے پرزگاری مان ہی یہ بندے دی روح صاف ہو جائے بولنے آہو چٹے کپڑے پہن نہیں ہے پرہیزگاری دا کا نام روح صاف ہو جائے بندہ اندروں چمک جائے جد بندہ ادر چمک دینا پھر اس ویسے پرہیزگار بن جائے لال لکھن دستک اسی نو مستقل کہیں توجو تو نہیں فرمائی پتا لگتا ہے نے رمضان ممن رمدان دمانا چاڑنا جلانا, جلانا, جلانا صحیح جلانا فرمائے رمضان شریف ایسا ایسا ہے کہ جیڑا بندے داریاں برائی مہیلا گندگی ہر شہ ساڑ ہر شاڑ گئے بندے مولہ کی بار گاہ چبول ہونے لائق بنا چڑا جی مولا دی بار بندہ قبول ہو جائے اور خدا کی قسم کر کے ان روزہ ایسی شاید جاڑنا جلانا ہر دھات جلن تو بعد کارامند ہوتی ہے قابل استعمال ہوئی تیار بندہ ایڈا کیمتی شہر یہ بغیر جلن جلنے توجہ لینج فرمائی اقبال فرما فرمایا اتار ہو رومی ہو ہو گیا رات ادا نہیں آ تھا اقبال پڑا پہلے سڑنا پہن رونا پہن چڑنا ہے اپنے آپ ناڑنا پہنا سام جا کے قبولیت لبنی سروائ فرمائے فرما ریت وجود تیرے وچ سونا ریت وجود تیرے وچ سونا Amen. جنابلے جا بالٹی فل پانی فل بدن کرکلیفا جسم صاف ہوں پھر جا رو جسم ہو جائے محنت ہے مشقت ہے پر خدا دی قسم کر کے روزا بندے کی روح ضرور کرتا ہے لیکن سوال پیدا ہو چار روزے راخ موڑ دو چڑھ دیتے موڑ چار رکھ لے موڑ تین چڑھ دیتے نماز پڑھ لی جڑی آتھ آئی جیڑی آتھ آئی لی باقی نماز کا احتمام نہ رب اور روزے مولا سونے نے فرمایا نا اصل تو روزے فرد کتے آ تسی پرہیزگار روزہ کی توجہ فرمائی روزہ صاف کر دے جے روزہ رکھا جائے پھر صاف کر دے پھر صفائی ہے <سؤال> خالی کھانا پینا چڈیا ہے روزہ رکھنا ایک کھانا پینا چڈنا سر کے چند نوجوان آ رہے سنتے بابا بیٹھا سی روٹی خاندان رو دیا چی دابے چاہڑے ملاقر پے خان روزہ نہیں بابا کہ الحمد للہ میری روز ہے بابا الحمد للہ نوجوان کھانے بابا جی یہ عجیب روزا ہے سال کھادی بھی جانا بیتی بھی جانا روزا ہے بابا فرماؤں پترو سنو میں رب دینا فرمانی, فرمانی نہیں کرنا میں نماز نہیں چڑتا میں کسے دا حق نہیں کانگا میں سود نہیں کھانا میں نبی پاپت کی تابے داری کرنا حکم حصے کی بھی نا فرمانی نہیں کرنا ہر حال در تابے داری بن گئے لیکن صرف بیماری گل آخیا یار گل تو ٹھیک بابا پوچھ رہے تھی سناؤ تھا روز ہے تھی سنا روز ہے بچ ایک سمجھدار می آخیا بابا جی ہوں اصا تو صرف کھانا پینے چھیا ہوا باقی روزہ کوئی توجہ فرمائی سوال میرے سونے نبی نے فرمایا بخاری دی ہے. بخاری دی ہے مسلم دے اندر بھی آئیے مشکات اندر بھی آئیے اگرچہ بخاری الفاظ ہو میںسکا والے الفاظ نقل کر رہا ہوں سونے نبی نے من لم يدا قول الزور والعمل بھی نہیں فرمایا ملاجا بہ او کما کالا سلا تلام سونا فرمو گا وہ جڑا بندہ جھوٹ لگتے ملم یادہ قول ضور جڑا بندہ جھوٹ نہ چھٹ والے عمل نہ چڈے مؤلا نئی ضرورت نہیں مولانا نو فلے ہی چلیے اہاجت مولا سونے کوئی ضرورت نہیں کہ وہ کھانا چڈے یا پینا چڈے کی مطلب ہے سونے نبی فرمایا وہ جڑا جھٹھ نہیں چڑ گا مولا نو نہ نماز کی لوڑ نہ روزیا کی لڑ پھر مار ہے سونے نبی نے فرمایا مولا کی بار گاہ روزے دی کوئی اہمیت نہیں بار گاہ سالت کردی نے میرے سونے نبی نے فرمایا تصا کوئی روزے دار نہیں رسول <تصفح> اللہ روزے روزہ رکھے ہوئے سونے نبی نے اشارہ فرمایا انگلی کا اشارہ فرمایا گوشت تے خون نکلیا سونے نبی نے فرمایا کی توسا کے روزے دار کچا گوشت کھانیا رہی حیران ہو گئی سونے آیا میرے سونے نبی نے فرمایا جہرا تو مسلمان بیبیا سے مردوں کی قیمت کی آمت کرنا برائی کرنا <monster> طریقہ کار روزہ رکھا ہو جائے نماز پڑھ گئے جی نماز پڑھی فلا فلا پھر خوش ہونے آج سمے مومن پرا گوشت کھا رہے ہیں حقیبت دن توری شال گنا جو فرمائی بہت الزام تراشی وہ مسیح توجہ نہیں جی فرمائی روزہ نہیں یہ روڑی صاف ہونی سونے نبی <تصفح> نے فرمایا روزہ رکھے ٹوٹ مارے تم بزرگ فرما فرمایا روزہ رکھ روزہ رکھ دال ضروری اکھ د بھی روزہ ہوگی دا بھی روزہ ہو گے دا بھی روزہ ہوگے اور جڑا خاص لوگ روزا اس دل دا روزہ نے فرمایا ایک خاص لوگا ایک آم لوگ خاصا کا روزہ عام جی دل دا نہیں رکھ سکتے یعنی دل خیالات تو پاک نہیں رکھ سکتے یار کم از کم اپنے کن نو تو برائی بچا ل اپنی ہاتھ بو بچا لوگ برائی تچا ل رکھا ہوا روز ہے بھائی فلم سے بندہ پوچھے کی ہے جی مولوی صاحب روزہ ٹپا رہے کی ہو رہا جی روزہ ہیں میں آ کے کیوں حرام کاری بغیر نہیں سی ٹپتا بغیر روزہ نہیں بندے کا کوئی روزہ نہیں جا اکھ دی رکھے نہ کن کی رکھے نہ زبان کی رکھے نہ جسم رکھے نہ شرمگار رکھے آنکھیں میں روزے دار ہاں ادیس کی روشنی صرف روٹی پانی چڈیا ہوا بس روزہ نہیں دل ہونا کی روح صاف ہونی ہے روح روزہ رکھے روزہ رکھے روٹی چڈے پانی چڈے نال جناب برے خیالات چڈے نگر نو بغیر استعمال کرے بچا دی آواز کو بچاوے زبان گلے سکوان کی بار گاہ کرے مولا سنیا میرے کو میں کوشش کی قبول کرنا تیرا ہی کام کوئی سمجھ لگی ہے کوئی نہ ج سار برائیاں وچ نے تو پھر ہے کوئی روزہ نہیں وہ روزا کوئی روزہ نہیں توجہ فرمائی روزا وہ روا جائے سونے نے نبی نے فرمایا رب سونے نے فرمایا روا کھی یعنی ویف کہ روزہ ہے جسم جسم نو تو بچایا باقی ہر اسم نولا فرمانی تو بچانے. تا جا کے روح صاف ہونی ہے لوگ یار مہینہ پورا روزے رکھے نے کھ فائدہ نہیں ہے میں تو بندے کے پترا والے روے رکھے ہونے فائدہ ہوگا تو توجہ نہیں جی فرمائی خدا دی قسم در گیا جی مولا نے فرمایا لعلکم الکون تا کہ تم پرہدگار بن جاؤ میں دعوے آنا جی بندہ شہی سریت مطابق رمضان دے دردے چ رکھے انشاءاللہ شاء اللہ ادرو رمضان گزرے گا ادرو گنا صاف ہوئے گا جی بال پیدا پر صحیح <تصفح> روہا رکھنا بڑا ہے دعا کر مولا سونا سان سی روزے توفیق توفی کتا فرما آخر داوا